تفسیر کے ماخذ کتنے ہیں تو بتایا تھا کہ علم تفسیر کے ماخذ کل چھ ہیں جی ان میں سے ہم نے کتنے پڑھ لیے ہیں جی ہم نے دو ماخذ پڑھ لیے ہیں تفسیر کے متعلق کے علم تفسیر کے دو چھ ماخذ ہیں جن میں سے دو ہم نے پڑھ لیے ہیں نمبر ایک خود قرآن کریم نمبر دو نبیہ آج ہم علم تفسیر کے ماخذ میں سے تیسرا ماخذ پڑھیں گے کوئی بتائے گا کہ تیسرا ماخذ کیا ہے جی جی بالکل اقوال صحابہ تیسرا ماخذ ہے اقوال صحابہ جن حضرات نے خود حضرت ص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست حاصل کی صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے اس جماعت میں سے بعض نے تو اپنی پوری کی پوری زندگیاں صرف اور صرف اس بات کے لیے وقف کر دی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے قرآن کریم کی تفسیر احکامات اور تعلیمات کو سیکھنا ہے آپ کے اقوال اور افعال سے باوجود اس کے کہ صحابۂ کرام علیہم اجمعین خود صاحب لسان تھے انہی کی زبان کے اندر قرآن کریم نازل ہوا لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن کریم کو سبقن سبقن پڑھا اور اس کو سمجھا خود ابو عبد الرحمن سلمی رحم اللہ تعالیٰ ایک مشہور تابع ہیں وہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں حدین کانو یقر یقر اون القرآن کا ابو عبد الرحمن صلیمی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے جیسے کہ حضرت عثمان بن عفان ہے, عبداللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم ہے یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دس آیات دس آیات سیکھتے تھے تو اس وقت تک مزید آیات نہیں لیتے تھے جب تک کہ ان دس آیات کے اندر جو علم ہے اور عمل ہے اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے یعنی ان دس آیات کی جو تفسیر اور اس کے اندر جو علوم بیان ہیں جب تک ان کو نہیں سیکھ لیتے تھے اور اپنے عمل میں نہیں لے آتے تھے اس وقت تک مزید آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیتے تھے جب تک کہ ان گزشتہ دس آیات کی تفصیل علوم کو حاصل نہیں کر لیتے تھے اسی طرح ایک روایت ہے, ہے بکرۃ ابن, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ آٹھ سال تک یاد کرتے رہے یعنی صرف سورہ بقرہ آٹھ سال تک وہ کیا کہ یہ کہ یہ صرف اور صرف یہ نہیں تھا کہ صرف حفظ کیا بلکہ ایک ایک آیت کو پڑھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سے یا دیگر صحابہ اکرام سے اسے سمجھا اور پھر اس کے بعد اگلی آیات کو دیکھا اور اس کا مطالعہ کیا اور اس کے اندر غور و فکر کیا تو خلاصہ یہ نکلا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمرائن باوجود اہل لسان ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقن سبقن تفسیر پڑھا کرتے تھے اور سیکھتے تھے اس وقت تک مزید آیات نہیں لیتے تھے یا نہیں سنتے تھے جب تک کہ گزشتہ آیات جو پہلے پڑی ہوں ان کے متعلق علوم حاصل نہیں کر لیتے تھے یا ان کے م... ان... ان آیات سے متعلق کا تفصیل اور اس میں بھی یہ یاد رہے کہ جیسے پہلے کہا تھا کہ احادیث کے اندر کئی ساری روایات ہیں کچھ احادیث صحیح ہیں کچھ ہیں کچھ موضوع ہیں اسی طرح اقوال صحابہ کے اندر بھی ایسا ہوگا کہیں کہیں آپ کو صحیح اقوال ملیں گے اور کہیں کہیں کئی سارے اقوال کے اندر سکم ملے گا اس کی وجہ یہی ہوتی نئی حدیث کے اندر کے ذاتی ہی حدیث کے اندر کچھ ذوف ہوتا ہے یا خود بےذاتی ہی کسی صحابی کے قول میں کچھ ذوف یا سکوم پایا جاتا ہے بلکہ نہیں اس سے روایت کے اندر یعنی جو لوگ آگے نقل کرتے آتے ہیں نقل کرتے آتے اس کے اندر یا کچھ راویوں کے اندر ذوق اور ہوتا ہے جس کی وجہ سے یقینی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صحابی کا قول ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو بہرحال جب تک کسی صحابی کا قول یا اس کے متعلق صحیح فیصلہ نہ ہو جائے اور وہی اصول حدیث والا اصول چلے گا کہ اصول حدیث جو ہے اس کے مطابق جب تک صحابی کے قول کی جانچ پڑتال نہ ہو جائے اس وقت تک کسی بھی صحابی کے قول کو تفسیر کا حصہ نہیں بنایا جائے گا جیسے حدیث کے اندر تھا کہ جب تک حدیث صحیح ہونے کا معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک مفسرین اس حدیث کو اپنی تفسیر کا حصہ نہیں بناتے اور قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر اس حدیث کے مطابق نہیں کرتے جب تک کہ وہ حدیث اصول حدیث کے مطابق حدیث کے جو اصول ہیں ان پر پوری پوری نہ اتر جائے تو ایسے ہی اقوال صحابہ ہیں کہ اقوال صحابہ میں سے جو جو اقوال جب تک اصول حدیث کے اصول کے مطابق یا اس اصول پر پورا پورا اتریں گے ان کو تو ہم حدیث قرآن کریم کی تفسیر کا حصہ سمجھیں گے اور ان کو کے قدیم کی تفسیر مانیں گے اس کے علاوہ جو اقوال ہوں گے جو صحیح معتبر روایات سے ثابت نہیں ہوں گے یا اصول حدیث کے جو اصول ہیں اس پر پورا پورا نہیں اتریں گے تو ان اقوال کو ہم قرآن کریم کی تفسیر کا حصہ نہیں بنائیں گے یہ تھا جی تیسرا ماخذ قرآن کریم کی تفسیر کا اقوال صحابہ اس کے بعد ہے چوتھا ماخذ ماخذ نمبر چار بتائے گا کوئی کیا ہے وہ جی اقوال طاغی وہ حضرات جنہوں نے صحابہ رام رضوان اللہ تعالیٰ اجنعین سے علم حاصل کیا ہو وہ حضرات یا وہ جماعت طاع کی جماعت کہلاتی لاتی ہے اور پھر اس کے اندر ایک الگ بحث مفسرین حضرات کی یا اصولین کی بھی ہے کہ آیا کہ طبعین کے اقوال بھی تفسیر کے اندر حجت ہیں کہ نہیں اقوال صحابہ اور احادیث کے اندر اور خود قرآن کریم کی تفسیر کے اندر تو کوئی شبہ اور شک نہیں ہے لیکن خود طابعین اق... کے اقوال کے اندر اس میں کئی سارے حضرات کے اختلاف ہے کہ آیا یہ حجت ہیں کہ نہیں اس میں بہت ہی زبردست بات کی ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے انہوں نے ایک بہترین محاکمہ فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا جی کہ دیکھا جائے گا کہ جو تابعی بیان کر رہا ہے اگر وہ تو کسی صحابی کا قول نقل کر رہا ہے بالکل بیائی نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے اور وہ صحابی کا قول نقل کر رہا ہے تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ ہم اس کو تفسیر کا حصہ بنائیں کیونکہ وہ تو صحابی ہی کا قول ہو گیا اور وہ ماخذ نمبر تین میں ہے کہ صحابہ کا اقوال معتبر ہیں اور ان کو تفسیر کا حصہ بنایا جائے گا تو لہذا اگر کوئی تابعی کسی صحابی کا قول نقل کر کے یہ کہے کہ اس آیت کی تفسیر کے متعلق جی میری آواز آ رہی ہے سب کو جی لیکن السلام آواز آ ہے میری جی ٹھیک ہو گیا تو آیا اقوال تعین ہوتے ہیں کہ نہیں مائک رہے تو پلیز اسک پہ مائک چھوڑ دیں جی ٹھیک ہو گیا تو اقوال طابعین حجت ہیں کہ نہیں تو اس کے تذکرہ کیا کہ وہ انہوں نے اس میں زبردست محاکمہ فرمایا کہ اگر تو کوئی طابعی کسی صحابی کا قول نقل کر کے کہے گا کہ یہ صحابی کا قول ہے اور اس آیت کے اندر انہوں نے یہ تفسیر فرمائی ہے اور صحابی کا کول چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ارشاد ہوگا تو اس لیے وہ تو موتبر ہوگا اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں ہے لیکن اگر کوئی تابعی اپنی طرف سے کوئی قول کرے گا براہ راست کسی صحابی کا قول نقل نہیں کرے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر تابعی کے اس قول کے مخالف کسی دوسرے تابعی کا قول ذکر ہے کہ نہیں یعنی اگر ایک تابعی کسی آیت کی تفسیر کے متعلق کوئی قول کرتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر دوسرا بھی کوئی تابعی اس کے مخالف کسی بھی تابعی کا اس کے مخالف میں کوئی قول موجود ہے کہ نہیں اگر تو اس کے مخالف میں کوئی قول موجود ہے پھر تو ہم اس تابی کے قول کو بالکل بھی نہیں لیں گے کسی بھی عید کی تفسیر کا حصہ نہیں بنائیں گے کہ اس کا مخالف پایا گیا اور لہذا یہ بھی حجت نہیں ہوگا وہ بھی حجت نہیں ہوگا اب ہم واپس چلے جائیں گے نے ان شروع والے ماخذ کی طرف نمبر ایک خود قرآن کریم جی خود قرآن کریم اگر قرآن کریم نے کہیں پر اس اساعد کی تفسیر نہیں کی تو پھر احادیث اگر احادیث نہیں ہے تو پھر اقوال صحابہ اقوال صحابہ نہیں ہے تو پھر لوغت عرب وغیرہ وغیرہ دوسرے دلائل کی طرف ہم جائیں گے اور ان کے درمیان محاکمہ کر کے اس اس آیت کے متعلق یا اس آیت کی تفسیر کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے اس صورت میں اس تابے کا کال اس آیت کی تفسیر کے متعلق نہیں لیا جائے گا جبکہ کسی دوسرے کا تابعی کا قول مخالف میں پایا جاتا ہو لیکن اگر تابعی کا قول موجود ہو اور اس کے مخالف میں کوئی دوسرے تابعی کے اختلاف بھی نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس تابعی کا قول بھی حجت ہوگا اور واجب الاتباع ہوگا اور ہم اسے اپنی تفسیر کا حصہ اس قرآن کریم کی آیت کی تفسیری کا حصہ بنائیں گے اور وہ بھی قرآن کریم کی تفسیر ہی کہلائے گی اس لیے جب کہ وہ قرآن کریم احادیث اقوال صحابہ کے مخالف نہ ہو ٹھیک ہو گیا جی یہ ہے تو بات ہو رہی تھی تابعین کے اقوال کے بارے میں تو یہ تھا چوتھا ماخذ جو کہ پورے کا پورا بیان ہو گیا اس کا خلاصہ بھی میں نے بیان کر دیا اور آپ لوگوں نے سن لیا اس کے بعد ہے ماخذ نمبر پانچ علم تفسیر کا ماخذ نمبر پانچ کون بتائے گا جی شہباز لغت عرب قرآن کریم کی تفسیر کا پانچواں ماخذ ہے لغت عرب چونکہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اس لیے تفسیر کے لیے جو شخص اس کی تفسیر کرے یعنی مفسر کے لیے عربی ظاہر ہونا لازم اور ضروری ہے اور خوب خوب بھارت رکھتا ہو اچھا اس میں ایک بات تو یہ کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات تو ایسی ہیں کہ جو بالکل عام فہم ہیں جن کے پس منظر میں کسی آیت کے پس منظر میں کوئی شان ہے. اس کے اندر کوئی علمی نکات یا فرقی مباحث نہیں ہے بلکہ عام فام مانا ہے. اور ان کے پس منظر میں کوئی شان نظول یا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے اور ایسی آیات کی تفسیر کے اندر احادیث اقوال صحابہ اقوال تابرین کہیں بھی ذکر نہیں اس ایسی آیت کہ جس کے پس منظر میں کوئی شان نزول نہ ہو اس کے اندر کوئی فقی مباحث نہ ہو اور اس آیت کی تفسیر کے متعلق احادیث اقوال صحابہ، اقوال تابعین بھی نہ ہو تو ان کی تفسیر کے لیے صرف اور صرف لوگ و تعرب ہی چاہیے ہوگی کہ لوگ و ترب سے ہی ہم ان آیات کی تفسیر کریں گے لوگت عرب ہی ان آیات کی تفسیر کی بنیاد ہوگی لیکن اس میں یہ بات واضح لوگ عرب سے کیا مراد ہے کیا کوئی بھی لغوی معنی ہوگا ہم اس کو یہ لے کر اس کا معنی کر دیں گے کہ بھائی یہ قرآن کا یہ معنی بھی ہے اس لفظ کا یہ معنی بھی بنتا ہے نہیں بلکہ لوگ عرب وہ مراد ہوگی جو اہل عرب کے عمومی محاورات سے متبادر طور پر سمجھ آتی ہوں یعنی اہل عرب جو عام آپس میں محاورات بولتے ہیں اگر کوئی ایسا محاورہ بولا جائے تو فوراً اس سے وہی معنی سمجھ میں آئے دور دراز کی باتیں نہ ہوں اس میں. جیسے میں آپ, اس کی، آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں قرآن کریم کی آیت ہے <كَلْحَجَر> حضرت حضرت مرسا صلاح کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے آسا مبارک کو پتھر پر ماریے. تو آگے تذکرہ ہے آ, فن فجرت من منہت نتواشر تعینات کے اس سے بارہ چشمے نکلیں گے وزر بساک ال حجر آپ اپنے آسا مبارک کو اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریں اب ایک مفسر ہیں سر سید احمد خان انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے وزر بیاساک ال حجر کہ آپ اپنی لاٹھی کے سہارے چٹان پر چلیں اور حضرت نے بنیاد بنائے ہیں لغت عرب کو جو وزرب کا معنی چلنے کے بھی آتے ہیں لغت کے اندر اشاک کا معنی وہ چٹان سے کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو دقیق غور سے دیکھیں اور تھوڑی سی اس میں غور و فکر کریں گے تو یہ لوگ کا بھی یہ محاورہ نہیں بنے گا اگر آپ محاورے میں کوئی بھی نہیں سمجھے گا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے بلکہ یہی سمجھا جائے گا جو پہلے ترجمہ ہے وزرا کے حضرت آپ اپنے آسا کو پتھر پر مارے اب یہ کہ آپ اپنے آسا کو لے کر چٹان پر چلیں یا اپنے آسا کے سہارے چٹان پر چلیں یہ ترجمہ نہیں بنتا اب یہ کہ عرب کے اشعار سے دور دراز کے حوالوں سے اس کو ثابت کیا جائے کہ اضرب کے معنی چلنے کے بھی آتے ہیں اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے کہ اضرب ذراب یزربو کے معنیٰ قرآن کریم میں ذراب یزربو کے معنی چلنے کے آتے ہیں لوگوں لوگ عرب کے اندر لیکن اس کے لیے ایک قاعدہ بھی ہے کہ ذراب یزربو کا جب سلا فی آتا ہے تو اس کا معنی چلنے کے ہوتے ہیں جیسے خود قرآن کریم میں وحید ضرب تم فی ضرب تم فِي الْأَرْضِ جب تم زمین میں چلتے ہو ذرا کا معنی یہاں پر ضرور چلنے کے ہیں لیکن اس وقت ہے کہ جب کا میں فی آئے فی الارض من نماز قسر کے بارے میں اللہ تعالیٰ اچھا فرماتے ہیں کہ جب تم زمین میں چلو ویدا ضرب تم فی الد جب تم زمین کے اندر سفر کرو اور چلو تو فلح الحکم جناح سرو میں سلا تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو خیر بتانا یہی ہے کہ ضربہ کا معنی چلنے کے ضرور آتے ہیں لیکن اگر جو علامہ یہاں پر علامہ تو خیر کیا سر سید احمد خان کا معنی کہ چلنے کے ہیں وہ یہاں پر لغت سے بھی نہیں بنتا خود لغات کے اندر لکھا ہے کہ اس کا سلا جب فی آئے گا تب اس کا معنی چلنے کے ہوتے ورنہ مارنے ہی کے معنی میں آئے گا ذرابا کا معنی تو اس لیے لوگ ترب سے بھی بہت مراد ہوگی جو عرب کے عمومی محاورات کے اندر بولی جاتی ہو اور سمجھی جاتی ہو اس کے اندر دور دراز کے حوالوں سے کام نہیں چلے تو یہ ہوا جی ہمارا پانچواں ماخذ علم تفسیر کا لغت عرب پانچ ماخذ نمبر ایک خود قرآن کریم نمبر دو احادیث نبویہ نمبر تین اقوال صحابہ نمبر چار اقوال تابعین نمبر پانچ لغت عارب اس کے بعد نمبر چھ ہے تدبر و استمبال تدبر و استعمال جی یا اس کو عقل سلیم بھی کہا جاتا ہے چونکہ قرآن کریم ایک ایسا بحر بے کراں ہے کہ جس کی کوئی یاد نہیں ہے جس شخص کو اللہ رب العزت نے اسلامی عرب میں بصیرت عطا فرمائی ہو تو وہ جتنا بھی اس قرآن کریم کے اندر غور کرتا جائے گا اس پر نکات کھلتے چلے جاتے ہیں جتنا جتنا غور کرتا جاتا ہے اس کے سامنے قرآن کریم کی باریکیاں حقائق نکات ایسے شخص کے سامنے کھلتے جاتے ہیں جتنا جتنا اس میں غور کرے گا میں نے کل بھی بتایا تھا تو ایک تو ہے قرآن کریم کی قطری تفاصیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں یا اقوال صحابہ سے یا اقوال تابعین سے اس میں تو کوئی رد و بدل یا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی نئی تفسیر کرے لیکن خود قرآن کریم کے اندر غور کرنا اور قرآن کریم سے مزید معانی کے استمبا اور مزید غور و فکر اور تدبر اور نکات نکالنا اس کا دروازہ بند نہیں ہے یہ آج بھی ہے کل بھی ہوگا اور ان قیامت تک چلتا رہے گا اور اس کے اندر مفسرین غوطہ لگاتے رہیں گے اور جواہر نکالتے رہیں گے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تدبر و استمباد کو بھی جو حاصل تدبر و استمبا جو ہے وہ بھی ایک ماخذ ہے اس لیے مفسرین اپنی اپنی تفاصر کے اندر اپنے تدبر کے نتائج بھی ذکر کرتے ہیں اپنی اپنی تفسیروں میں لیکن اس کے اندر یہ بات یاد رہے کہ یہ تدبر اور استمبا سے نکلے ہوئے معانی اور نکات اسی وقت معتبر ہوں گے اور اسی وقت قابل عمل اور قابل قبول ہوں گے جب کہ یہ تدبر و استمبا گزشتہ پانچ ماخذ یعنی قرآن کریم احادیث اقوال صحابہ اقوال تابعین لغت عرب سے متصادم نہ ہوں اسی وقت معتبر ہوگا مفسرین کا تدبر اور اجتماعات کہ جب گزشتہ پانچ ماخذ کے مخالف اور متصادم نہ ہو اسی وقت یہ معتبر ہوگا البتہ اگر کوئی شخص ان گزشتہ پانچوں ماخذ یعنی قرآن کریم احادیث اقوال صحابہ اقوال تابعین کو چھوڑ کر خود سے ایک تفسیر کرتا ہے اور ان کے مخالف ہے تو ایسی تفسیر قطعا قابل قبول نہیں ہے بلکہ قابل مردود ہوگی اور خود سے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے متعلق کئی ساری احادیث وارد ہوئی ہیں تمبی کے لیے چنانچہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے من منقارف الق قرآن بغیر علم من النار من فلی منقارف قرآن بغیر علم برا جو شخص قرآن کریم کے متعلق یعنی قرآن کریم کی تفسیر کے متعلق بغیر علم کے اپنی رائے سے کچھ کہے گا تو فل من النار فی فن نار اسے چاہیے کہ اپنے بنا لے خود سے قرآن کریم کی تفسیر کرنا بغیر علم کے اگر کوئی کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھیکانہ جہنم میں بنا لے ایک تو ہے بغیر علم کے اور یہی مین چیز ہے اسی طرح ایک دوسری آیت ہے ایک دوسری حدیث ہے من تک قرآن فقد اختہ ایک شخص کے جس نے قرآن کریم کی تفسیر کی اور اس نے ٹھیک کی ایسا نہیں اس نے غلط کی بلکہ ٹھیک کی لیکن برا اس نے اپنی رائے سے کی فقط اختہ تب بھی اس نے غلطی کی اگرچہ اس نے تفسیر کی تو ٹھیک ہی لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ واقعی یہ تفسیر ٹھیک ہے بلکہ اس نے اپنی رائے سے کی تھی آگے تکا لگ گیا اور وہ تفسیر خود سے ٹھیک ہوگی تو حدیث کے اندر ہے کہ فقط اختار تو ایسے شخص نے بھی غلطی کی یعنی ایک شخص نے قرآن کریم کی تفسیر کی ایک تو یہ کہ وہ تفسیر غلط تھی اپنے رائے سے کی وہ رردود ہی مردود ہے اس میں تو کوئی شاک ہی نہیں ہے لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو خود سے تفسیر اس نے کی لیکن وہ تفصیل ایسی نکلی کہ وہ تفصیل ٹھیک تھی لیکن ہم کہیں گے کہ اگر اس نے اپنی رائے سے کی ہے تو تب بھی اس نے غلطی کی ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ تفسیر ٹھیک ہے کہ نہیں لہذا ایسی تفسیر بھی قابل مردود ہوگی اور ایسا شخص گناگار ہوگا من تقل قرآن فاسا اگر کسی شخص نے اپنی رائے سے قرآن کریم کی تفسیر کے متعلق کچھ کہا اور اس نے ٹھیک بھی کہا فقط اختار تب بھی اس نے غلطی کی اور پہلے والی حدیث جو میں نے بتایا فلیہ جہنما لے وہ شخص کے جو اپنی سے تفصیل کرے گا قرآن کریم کے اندر یہ تھے کل چھ ماخذ جن کا خلاصہ آپ ہزار نمبر ایک تھا قرآن کریم کہ خود قرآن کریم قرآن کریم کی تفصیل کرے نمبر دو احادیث کے ذریعے سے قرآن کریم کی تفصیل کی جائے نمبر تین اقوال صحابہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائن کے اقوال کے ذریعے سے قرآن کریم کی تفسیر کا علم ہو نمبر چار یہ تھا اقوال تابعین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے سیکھنے والی ایک جماعت جو ہے تابعین کی ان کے اقوال کے ذریعے سے اگر قرآن کریم کی تفسیر ثابت ہو تو وہ بھی معتبر ہوگی اور وہ بھی قرآن کریم کی تفسیر کا ایک ماخذ گلاتی ہے اس کے بعد ہے نمبر پانچ لغت عرب کہ جس کا بہت بڑا داخل ہے قرآن کریم کی تفصیل اندر چون کا خود قرآن کریم کا بہت بڑا دخل ہے اس لیے اس کو بھی ماخذ قرار دیا گیا ہے لیکن اس اس میں یہ بات یاد رہے کہ پہلے اور چیزیں ہیں لغت عرب کا نمبر پانچویں نمبر پر آ رہا ہے اس لیے کسی حد تک لغت عرب کا دخل ہے بالکل یہ لغت عرب کا دخل نہیں ہے اسی لیے جیسے پہلے میں نے بتایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ باوجود اہل لسان ہونے کے پرانے کریم کی تفسیر کو سبقا سبقا سب قن آل علیہ وسلم سے پڑھا اور سیکھا ہے اس لیے لغت عرب ماخذ ضرور ہے لیکن صرف اور صرف لغت عرب کو ہی ماخذ ماننا باقی چیزوں کو چھوڑ دینا انتہائی غلطی کی بات ہے اس کے بعد بتایا تھا چھٹے نمبر پر تدبر و استعمال مفسرین حضرات اپنے غور و فکر کرتے ہیں قرآن کریم کی آیات کے اندر اور ان سے متعلقہ جو احادیث ہوتی ہیں ان کے اندر تدبر اور غور کرنے کے بعد ان کے سامنے جو کچھ نکات کھلتے ہیں تو وہ بھی اپنی تفاصیر کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ ہے تدبر و استعمال یہ کل چھ ماخذ آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں ان کو اپنے اپنے ذہنوں میں ذہن نشین رکھیں اور ان کو یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گے اور یہ کوئی ایسے ویسے آپ کو نہیں بتائے بلکہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں یہ باتیں جو آپ کو بتائی ہی گئی ہیں کل بھی انشاءاللہ کچھ چند باتیں ہوں گی اور کوشش کریں گے کہ کل ہی انشاءاللہ ہم تفسیر کا آغاز کریں گے سورت الروم سے اس لیے وقت پہ آنے کی کوشش کریں اور بڑے غور کے ساتھ سبق کو سنیں اور اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کرتے رہیں اور اس کے آپ کے ہر چیز کا جو جو چیز آپ پڑھیں گے اس کا امتحان ہوگا اور آپ لوگوں نے باقاعدگی سے اس کا امتحان دینا ہوگا اور اس میں آپ لوگوں کے نمبر ہاتھ ہوں گے اور اس میں آپ کا پتا چلے گا کہ آپ پڑھتے رہے ہیں سنتے رہے ہیں یا ویسے ہی ویسے آتے اور جاتے رہیں گے ٹھیک ہے سب کچھ انشاءاللہ شاء اللہ آپ واٹس ایپ پڑھیں گے سنیں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایسے ویسے نہیں آپ کے لیے بہت محنت کی جاتی ہے آپ کے لیے سبق کے لیے تیاری کے لیے بہت کچھ دیکھا جاتا ہے بہت ساری کتابوں سے سیدھا سیدھے الفاظ کو چنا جاتا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس لیے اس کو غور سے سنا کریں اور اپنے پاس نور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو وہ دعوانا الحمد اللہ رب الن السلام علیکم و اللہ